دوستو جناب معلوم ہے کہ ماہی رجب شریف پچلے دو دے سامنے جنابر انسانیت دے سلسلے کے اندر گفتگو کی ہے خوب معلوم ہے اس مہن شریف نے نسبت رسول اللہ تعالیٰ دوستو جس طرح اس نبی علیہ سلطلام آپ سرکار معراج شریف دے سفر نسبت اسی طرح اس مہینے شریف کے اندر مولا مشکل کشار اللہ تعالیٰ ولادت شریف اور ساتھ ساتھ رکھو اس مہینے شریف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کا وسال شریف بھی ہوئے یعنی اے اور سے سیدنا اور جی آخری میں من مناسبت بیان کی سامنے رکھدہ آیا کیونکہ اے سیدنا تعالیٰ شریف کا مو مناسبت جناب امیر سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے, دے, دے کچھ فضائل مناقب عظم و شان جو کہ بیان کرنا آج حد ضروری ہے سنت و جماعت کے عقیدے کی حفاظت دے اور ساتھ ساتھ کچھ ہون والے اعتراضات انہیں جے جواب دین دی کوشش کرانگا اللہ رب العالمین میں نے سمجھانے لیے توفیق نصیف فرمائے اور جناب رہا نے سمجھنے لیے توفیق نصیف فرمائے فرما دوستو جمعہ شریفتا وقت ہوتی مختصر وقت ہوتا ہے خیر میں اپنے عنوان موجود ترفی متوجہ ہون لگے ہیں پہلی بات جس کا تو میں اپنی کالو شروع کر لگے اس نے انتہائی توجہ نال سماعات فرماؤں بلا کسی خارجی تمہید دے ادھر ادھر کر لے جانے میں اصل نقطے دی طرف متوجہ جناب ریتوں فرماؤ ادھر دیکھو سونا ہونا یا مثال طور سے کستوری سونا یا انہاں نو تولن واسطے کنڈے کچھ ہونے میں جس گل چاہنا بہت کوئی ویلا شہ نہ ہود نہ جی شہ ہو مثال کے طور پر لکڑیاں یاد رکھو ترازو کچھ ہو سونا کستوری واسطے ترازو کچھ ہو سونے چاندی واسطے اگر ان تولنا ہوتے جی ایڑا جہیں فرق پائے گا نا بہت نقصان ہو جاگا بہت نقصان ہو ہے لکڑیاں ٹالا ہوں ادھر اگر کوئی پائیں دلکہ ادا ادا کلو کیا مطلب محسوس نہیں ہوتا رتی سونے رتی بھی رتی بھی برداشت بات میں جس نتیجے تک لے کے جانا چاہنا اسمجھے رتیاں تول بھی اتنے رتی ریاں کمیا پیشیاں بھی برداشت نہیں کستوری ہور ہوندے نے تو لکڑی تولنے کنڈے ہوتے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کوئی بندہ سونے ہو اگر سونا ہے یا کستوی ہے سونا تولنا کستنی تسا لے کے ٹور جاؤ لکڑی ٹال سونا تو لگ سونا تولنا ہے وزن کرنا ہے پورا کمیشی ہے تصا ٹور جاؤ ٹالا اتنے اگلے آخر یار سونے چاندی دی قدر نہیں تو کستوری دی قدر نہیں کی کستوی کا تول ہوتا ہے توجہ جی لکڑی دیا ٹالا ہوں برداشت نہیں ہوتی ادھر اگر سونا ہے کستوی چاندی تولن واسطے تسا یاد رکھو ٹال نہیں چاہتے اگر ٹال بے خطے صحاب نے جی سونا نے جی کستوری نے تولنا ہونا کردار نو تو ہونا شان نو تولنا ہو سونے ایک ہے تاریخ اور ایک ہے قرآن تے حدیث تاریخ تا دی ٹال ہے او تے سونے بڑیاں بڑیاں وہ سونا چاندی کستوری انستے تاریخ دیا ٹالا نہیں ہو گیا تاریخ کا تا کنڈا اج سمجھو جی ٹال ہے لکڑی دی. سونا چاندی جی سمجھو. کو او ہے سونا چاندی اور پیغمبر کی شانو تاریخ نہیں جانا قرآن حدیث کرنے پہ جانا دس کے معیار تاریخ دیاں کسی ہوئی جھوٹیاں سچیاں رویت قائم کرنا, اسا او دے تو جس کنڈے نبی دے فرمان نے تو لیا ہے رب کے قرآن نے تو لیا ہے رب نے فرمایا کُلم باد لاہل حسنا جو مرضی پہ کر سارے جنت ہے <سؤال> جو ہے سبحان اللہ بات کو سمجھ رہا ہو نا ہاں, ہاں،, ہاں،, ہاں, ہاں،, ہاں. ہاں یاد رکھو تاریخ ہے پوری حفاظت من زیر بیشا تبدیلی نہیں نبی فرمان نے پوری حفاظت پہنچے نے سونا تولن واسطے بڑا خاص قسم کا چاہیے تاریخ دسا دار عقیدہ بارے نظریہ بارے سوچ ان بارے خیال رکھنا ہے جس سوچ خیال عقیدے کا حکم ربران نے دیا ہے نبی فرمان نے بھی جوڑا ہے میری نی بات جناب سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی اور اے میں جناور مثال دتی ہے مطابق ایک حدیث سنا سبحان اللہ حدیث میں اللہ اللہ اللہ اللہ میرے میرے بارے بارے خبردار نشانہ نہ بنایا فرمایا جو ہو جائے جو ہو جائے سو ہو جائے خبردار میرے یارا دے بارے دے لگیا نبی علیہ دے, یارا دے بارے زبان کولے راب تو والا نہیں راب تو نہیں گا وہ اپنی چپ گا ہاں وہ جو مرضی دے کراج بھی کرنا دا معاملہ دا آپس دا معاملہ سی اصا نو سلام بھی کرنا تو عزت نے احترام بھی کرنا ہے میری بات سمجھ رہا میں بڑی اللہ اللہ، تو تو تو میرے اللہ جی خبردار کھولیا جائے جتوں کران کر خبردار بارے زبان نہ کھولیا جائے بارے زبان کلما نہ بولیا جی میرے احتراج کا نشانہ نہ بنایا گئے جانا میرے یار جانن میں اپنے آپ کا جباب جے لوا گا تسا نہ ہوا جی تسا کے بارے زبان نہ کھولیا جی میرے نبی نے فرمایا فرمایا جہاں بھی پیار کرے گا میں محمد, محمد رکھتا ہے. دی ہے میرے نبی علی سلادو سلام نے علامت نشانی بیان فرمائی پر مایا ویخنا ہوا میرے نال پیار کرتا ہے یا میرے پوگز رکھتا ہے ویخ لیا میرے صحابہ میں اپنے صحابہ نو پیار واسطے محمد پاک دی ذات ہے رب کی قدر کرنے والا, کرن والا، محبوب خدا, کرن خدا نے اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے, اپنے ادب واسطے اپنی تعظیم واسطے میں یار کنہ بنایا میں یار اپنے نو بنایا فرمائد جا پیار کرے گا میں محمد دی محبت دی وجہ میں محمد کے پیار کی وجہ پیار کرے گا میرے کہ اگر ہے سامنے میرے یار کا نام لویا اگر اگر نال کا نام لین سڑ جاوے تے میں محمد رکھتا ہے اگر میرے یارہ نا سن کے تھر جائے تو سمجھ آ جائے محمد <تصار> میری رہی ہے کہ کوئی نہ آ رہی فرمایا <تصار> تسا <تصار> <تصار> میں یار میں یار اور فرمایا میں محمد بوگز کی وجہ رکھے گا فرمایا میں محمد ہے تا میرے جانا بوگز ہوئے گا ہوں پتا لانا ہے یہ بندہ نبیز رکھ لیا پیار رکھتا ہے UNDE سامنے ہزور یمرکر ہو پیار کرنے والا نہیں ہزور رکھنے والا ہے جہاں نبی کرا ہوئے گا خدا دکر کیا نا پالو نبی ہر یار پیار کرنے والا ہوئے گا ہر یار احترام جنابی اللہ, جناب اللہ تعالیٰ عظمت ایک حدیث پاک گا ایک دو اعتراضات کے دی جواب دیاں گا گل اپنی مک جانی پیار نال بولو سبحان اللہ الله رب جل سبحان اللہ نے نے اسلام کدو قبول جنابر شاید ہوجری القضاء سن ہری نو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف کریبی خودیب نے ٹھہ نہیں امرا کر خیر پھر بعد ہوئی حضور پاک سرکار واپسی تریف لے کے سن گئے سن سات حضور پاک او عمرہ شریف رہ گیا اس عمرہ شریف نواف کروایا کی آخرین اس مقین آن دین عمرت القضاء یعنی سان سات ہجرینو حضور پاک سرکار جرہ مدینہ شریف مکہ شریف پر روانہ ہوئی عمرہ کا نواز سان سات چھئی جرینو عمرہ نہ ہو سکیا آپ آب سے تشریف لیا ہے احرام بندے آیا سے عمرہ قضاء ہو گیا حضور پاک سرکار نے پھر اگلے سال سان سات ہجرینو حضور پاک نے پھر سفر فرمایا اور آپ نے عمرہ فرمایا اس عمرین آخرین عمرت القضاء نے ہے ہے ہجری ہجری ہجری جناب پاک اسلامی مطلب مکہ چھوڑ کے سال مدین نے امرت العقل مطابق حضرت حضرت امیر معاویہ فرما نے جدو مدینے دا تاجدار امرت القا واسطے سن ست ہجری لے لیا ہے ادو میرے دل در ہی سلام اتر گیا اندروں اندر اسلام قبول کر لیا اسیم مگر اسلام کا اظہار نہیں اسلام دا اظہار نہیں کیتا اظہار سن اٹھ ہوں مکہ فتح ہویا ہے جناب ذہن دے اندر پتہ نہیں نقشہ ہے یا نہیں حضور پاک سرکار پیدا ہوئے مکے یا مدینے مکے شریف دے نام پیدا ہوئے مگر ظالما نے آپ را د مکا چھوڑیا مکا شریف چھوڑیاں گزاریا چالی سال سال تیرہ سال دے اندر گزاریا پھر ہجرت فرما کے آپ مدینے دے اندر تشریف لے آئے ہجرت فرما کے مدینے دے اندر تشریف لے آئے مدینے شریف دے اندر آیا نو اٹھ سال گزر گئے سن اٹھ سال گدر گئے رب العالمین نے مکہ فتح فرما چھوڑیا مکہ فتح ہوا قبول سات ہجری امرت القلا موقع قبول کیتا ہے اظہار کدو کی کیتا ہے جدو میرا نبی مکہ فتح فرمایا ہے سن اٹھ ہجری میری گل سمجھ رہا سن اٹھ ہری نو آپ نے اپنے اسلام دا اظہار فرمایا کہ میں مسلمان ہاں اپنے اسلام دا اظہار فرمایا کہ میں کلیا ہے سونے درویز آپ سرکار غزوے تے بڑے ہوئے نے غزوے تے بڑے ہوئے نے فتح مکہ تو بعد دو وڈے گزبے طائف غزبائے حنین دو دے اندر حضرت امیر معاویہ میرے نبی دال شانہ بشانہ ہو کے لڑنے رہے شانہ بشانہ ہو کے جہاد قبیلہ بنو یاد رکھو قبیلہ بنو ہا جائے جی میں گل کرنا چاہتا اے جڑی میں آج پڑی ہے وچو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شاندان بنیاد بنانی بڑی ضروری بنیاد بن گئی رضی اللہ تعالیٰ شریق ہوئے نے ربی علی سلام تو سلام کافرا نال جہاد سجنا یہ درویش جدو غزوہ حنین ہوا ہے بنو او ہے چھوٹی گل کر ہمال ہویا کیا سی وہ جدو ہنین دی جنگ لگ لگی کرنے جی اندر رب لال امی نے اسی گلانے بیاندا ہے خیال کیا پیدا ہوا میدان تھوڑے نے اتنے چٹ پٹر کافرا نو جناب والا تہ سٹ پٹر مغلو کر دیا گے چٹ پٹر جنگ فتح ہو جائے گی سجنا ربلا لمین فرما ہے ہوا کیا جدے دل کے خیال آیا اے مانا جے راب دی توجہ ہٹی بڑی جد خیال آیا قدم جنگ کا پاسا پلٹ کیا ہے قدم قدم بظاہر کافر جنگ در فتح یاب ہون دے نظر آئے بظاہر جنگ در کا جاب ہوں اور نظر پندر نے وہ یار ادھر اس وقت ربیل کریم دے حبیب نے اپنے یار بلایا گل سوچ بیٹھے دماغ کی خیال آ گیا ہے نے بلانا سی جدو نبی علی سلا تو سلام نے نو یاد کرایا ہے میرے یارو جہاں جی بھی میدان لگا ہے اصا کسرت نہیں جیتے بدی بات جیتے ہاں آدری توجہ رکھو ادر دھیان رکھو اوتری اپنی توجہ اوتری اپنا دھیان رکھو او او او او صحابہ کرام سن صحابہ کرام سن انہوں نے فورن اپنی اسلام کیتی ہے رب العالمین فرماتا ہے ثم انزل الله سكینته على رسوله وعلى المؤمنين رب العالمین اس جنگ کی خوبی بیان فرماتا ہے وہ جڑے جنگ جنگ اندر شریک ہوئے نے جڑے غزوہ کرنے والے سن وہ جڑے جہاد کرنے والے سن غزوہ حنین دے اندر جڑے شریک والے سن رب العالمین انہاں تے انعام جا نازل فرمایا خوبی نصیب فرمائی جا تاج نصیب فرمایا او کے فرمایا آدھے یار بھی اتاریا, بھی اتاریا, بھی اتاریا على رسول اپنے رسولیا اور جن نبی علی سلادو سلام نہ رل کے جہاد کر رہے سر اوکے بڑی مشکل جنگ سی فرمایا اسا اصا دے تیلا اتنے بھی سکون ناگل فرمایا تاج نصیب فرمایا فرمایا جننے بھی شریک ہوئے نے انہوں انعام کیا ملیا ہے اسا انہوں سکون دی دولت نصیب فرمائی قرار والا انعام نصیب فرمایا امیر معاویہ وہ سیچاں گے اندر شریک سی پتہ لگیا جرا انعام دوجہاں تے نازل ہویا ہے رب العالمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنویں نصیب فرمایا جھوڑیا ہے تو جو ہے سजना درزا اخنل بولو نا سبحان اللہ ہاں سजना میں تیرے سامنے نبی علی صلی اللہ دا فرمان پڑھنا وا جس فرمان دے اندر ہے کہ بخاری دی روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت و شان بھی سمجھ آ جاوے گی آپ دا مقام بھی سمجھ آ جاوے گا سजना ادھر ویکھ میرے آقا نامدار مدنی داجدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم بخاری شریف دی روایت ہے ایک وارا نہیں بلکہ کئی وارا بخاری دے گئی صحابہ پاک نے حضرت حضرت حضرت حضرت حرام بنتے مل ہان ردی اللہ میرے نبی علی سلطو سلام دی صحابن پاک نے سہابن پاک میرے نبی علیہ اللہ حضور سرکر کدی کدی تشریف لے کے جانے سن آرام فرمانا رضائی رضائی خالہ باز محتی نے لکھا ہے ہزور پاک کے دار یہ رضائی خالاں فرما نے نہورشتے دار نہیں اتراج پیدا ہوں اگر حضور دے دار نہیں سی حور ر نہیںور گھر تشریف لے نبی السلام نے لا خلوت گھر تشریف لے کے جانے سن کئی بار ایسی بیوی کلی ہے گھر تشریف لے گئے اگر رشتے دار نہیں ہے پھر یہ بنے گا محدسی نے گرام نے حافظ جلال اللہ نے نہ پا دے یار دل ہی جب بنا ہے کسی شیطان کا خیال نہ کسی فطرے بتا سجنا اتو فرق اپنی ہو جاتا ہے کوئی سوفی بنان کو کی کوشش نہ کرے خیال آئی ہی ہے پر دار کا بلال امی نے آپ کو معصوم بنایا ہے آپ کے دماغ کے اندر گنہ کا خیال بھی نہیں آ اے روایت بڑے پیار والی ادھر حضرت والی وسلم آپ تشریف لے کے گئے حضرت حرام دے گھر دے اندر فرما دے نے حضور پاک لیٹ گئے میں گھر دے اندر کلیسا ہزور پاک جگ پٹے نے مسکرائی جا رہے نے مسکرائی جا رہے نے میں وجہ کیا ہے مسکرا کیوں رہے ہو اص کیوں رہے ہو میرے نبی نے فرمایا دروی میری نبی نگاہ کھی لمی فرمایا میں تری چی اندر میں تیری کٹیا ای میں تری جھونپڑی ہوا پر میں محمد نگاہ بڑا وسیع دیکھ رہی ہے فرمایا میں ستا پیا سا اور نبی سوندے پر یاد رکھ لو تنایا والا ینام کلبی میرے <متحدث> نبی نے فرمایا میری اکھا اکھا سوندیاں نے میرا دل نہیں سوندہ تا کر کے درویش جو تو میں خواب دن درویخ رہا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے سچا بھی ہو سکتا ہے پر نبی جو ویکے وہ بہیے خدا ہے وہ بہیے خدا ہے بہی کا تعلق دل نہ ہونا کہ نبی سو بھی جا میرے نبی اکھا سوندی نے دل نہیں سوند حضور پاک فرما نے میں, آئے میں آئے میری امت دے کئی افراد میرے سامنے آئے نا جنہوں ویک کے میرا نبی پہ مسکرا ہے جنہ کے دے کردار کے میرا نبی مسکرا ہے گلا سنیا جی حضور پاک سرکار فرما نے میں, آئے میں آئے میرے سامنے میرے امتیا پیش کیا گیا ہے وہ بیڑیا بیڑوں تے سوار بحری بی سوار کا جی نے کافرد میں محمد رو بڑے سونے لگ رہے نے میں محمد رو بڑے بھلے لگ رہے نے میرے دل کے نال بڑا پیار پیدا ہوتا ہے وہ جب جی بندے محمد ہو بندہ اندر ہستا ہے مسکرا ہے توڑے نگاہ چاہ جانتا ہے جذبات جہاد کر بڑے سونے لگ رہے نے میں کن سونے پہ لگتے ہیں یہ لگ جو لگتا ہے بادشاہ بیٹھے ہوں جدو گل ہوئی حضرت حرام بنت ملحان اے بی بی پا کرد کر ہو بڑا عزت والا ہے اندر داخل فرما دے لو میرے نبی نے دعا فرمائیے حضور دعا فرما کے لیٹ گئے پھر اٹھے نے مسکرا حضرت امی حرام ارد کردیا نے بالا ان کیوں رہے ہو فرمایا میں پاک نے جدو جی ویخیا وہ لشکر بڑا عزت والا ہے جن کے حضور ویخ ویک کے مسکرا دیں ارد کی سونے میرے واسطے دعا کرو رینو شری فرما لے اے میرے نبی دا اختیار نہیں پہلے دنیا تان پتا نہیں ہیات ہو لوا پر میرے نبی نے فرمایا فرمایا میں تیرا نا ربا در پہلے لشکر لکھوا اے دوسرے بچ نہیں اے دوسرے بچ نہیں و سجنہ جرا لشکر کشکر ہے, ہے, اے اے ہے میرا نبی فرما ہے پیا میں وا پیا سا سلار کہڑا ہے میں پیا فوجی کہڑے نے ویک ویک مسکرانا وا پیا ویخ وے کے مسکرانا وا پیا لشکر ہے وہ سونے دنیا جاندی ہے دنیا جاندی ہے سب پہلا جہاد بہری جہاد سمندری جہادیا نال جہاد کرنا کافر کھونا فتح کرنا یہ سارے پہلا سیرا امیر ماویہ گیا ہے سارے پہلا بحری جہاد کرنا پیڑے بنا کے سمندر سفر کر کے کافرا نال جہاد کر ہے امیر دی شان نا فرق پہ جانا ہے امیر معاویہ دی ذات بھی ہے جنہیں من ویک کے میرا نبی خوش پہ ہوتا ہے جنہوں ویک کے نبی خوش ہوا ہو جائے کہ جو ہے نا سمان اللہ ان سجنا ای روایت یام کی چھوٹی موٹی کتاب دی نہیں بخاری دی روایت ہے حضور فرماوندے نے میں ویکھنا وا پیا لشکر پہ جاندا میں ویکھ رہا وا ہاں ہس رہا وا ہاں کی دی عزت والے نے کی دی والے نے حضور انہاں ول کے مسکرا دے نے اگر کوئی بندہ انہاں نال غصہ رکھے واٹ رکھے تے انہاں دی شان نو فرق پہ جانا ہے ایک ورا میں خطاب کر رہا سا میں امیر معاویہ نو نہیں من تیری نجات کا معاملہ ہے اپنا ہی بیڑا کرے گا اپنا برباد کرے گا میں جنگ کی تھی میں یاد رکھ جیر علی جنگ کرے آدھا بھائی میں آ جرا نبی جنگ نبی نال جنگ کرگو چپ کر گیا میں یاد رکھ بدر ہوئی ہے چنگے بدر ہوئی ہے حضرت حضرت مولا مشکل کشاں دضرت اکیلے بیٹے حضرت مامے مسلم چند شہید ہوئے حضرت ہی مامے مسلم عقیل حضرت عقیل دے بیٹے حضرت وہ جی حضرتی مامے والی مقام کے سفیر بن کے گئے زبان کھولے گا اتراج کرے گا زبان نہیں کھولنا میں انہیں آخیا لڑنے ضرور آئے سن لڑنے ضرور آئے سن پر بادو نبی نال سلاح ہو گئی میں خبر لڑے ضرور نے پر باد معاملہ ہنسے نش فرما ل توجہ نہیں فرمائی نے ادھر نبی نبیلا کرتا ہے اگر ہوے گا اسان سلیر بطور سہاپی نو پیش کرا گے اگر یہ اچرا بیتی ہوئے گا اصا نبوت نو پیش کران گے صحابی ترا دیا حدر سلام آپ کی لڑائی بھی حضرت ہر ہوئی ہے میں بادل سے نہیں آخر میں نبی نے میں کسی بادل نہیں آخر کی آپ ندرت موسا سلامت سلام نے پیچھے منتخب فرمایا فرمایا قوم کا دھیان کرنا کی دیکھ بھال کرنی ہے میں چلیا وا کو میں چلیا وا کو تو رات شریف لو واستے پچ ہویا کیا قوم کوڑی شروع کر دیے کٹا آخ لو ٹھیک ہے بچا آخ لو ٹھیک ہے کٹا آخ لو پھر بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں سونے بچے کی پوجا شروع چی بچے کی پوجا شروع کی حضرت موسا لی سلام سلام رب دن فرما ہے یہ سولہ سفارہ ہے سولہ سپارے دندر مولا تالا کا قرآن گلے جڑی ویکی کی حضرت منہ سال تشریف خیال گیا ہے غلط فام جی فٹ خیال گیا میرے بران نے میری میرے بھرانے نے پچھو نیابت دا پچھو رکھوالی حق خلافت حق پورا دان کی جلدی نا تختیاں سلا تو سلام دینے اور آپ دالا تڑیا کوئی آلم ہوئے جی وہ داڑی پٹے پٹھے ہو جاوے گا تو جا نبی داڑھی پٹے کی آخو گے فوا نہیں کیوں اگو نبی ہے جب محلہ تاج مل ہی جاتی ملا بے گل سنتے لو گھنو تو ماریا جی گل لو حضرت موس والی سلاد والے سن جس وقت روسان سلام کر لگے بیری گلتے سن پھر بعد چرا جے ہویا کیا پوجا شروع کر دی بڑا یہاں سمجھایا مگر سمجھے نا ایک کی سورت سے لڑائی کرنا اگے چھ لکھ نے اگر میں لڑائی پوا دا کوئی ہزار ادھر ادھر جانا سی تکاڑا واپس آ کے آخر سی چنگا ویسے ڈھا خیال رکھے میں آ لکھوں سارے چار لکھ پچ بچے کہتے لائی کم از کم میرا انتظار سے کر لائ جان گل تو سنو میں کرتا رہا میں کر سو میرا میں آپ مولا مشکل کچھ عجیب بات ہے اگر جی تا حضرت گرین شہید نہیں نہ ہی کروایا ہے جہاں کاتل ہیں وہ تے حضرت مولا مشکل ہے کہ میں لڑائی کی روکتے رہ تلوار نہیں اٹھانی خبردار تلوار نہیں خبردار تلوار نہیں اٹھانی اٹھا میں سونے یہ دروی یہ دروے جی گلط فامی اللہ کے نبی نو لگ سکتی ہے نبی دے صحابی نو نہیں لگ سکتی اگر وہ تو غلط فامی ہو جائے اچھا نہیں کھول سو اگر صاحبی کولط فامی ہو جائے اللہ سونے میں مثال دینا دین گل سمجھ آ جاوے گی حکیم دوائی دے پر سند نہیں ہے حکومت والوں سرکار ووس سند نہیں آئی حکومت ولو سند نہیں آئی سونے ادروے دوائی دے مریض بہو بچ بھی جاوے اگلے پتہ لگ جاوے تو پرچاؤ جاوے گا اگلے پتا لگ جائے تو نہیں اگلے گا سنت یافتا حکیم ہے بندہ پار بھی جائے پرچا نہیں آنت دیتی ہے سرکار نے سند دیتی ہے سجنا یہ دروی ہوتا اندر نہیں ہونا کیوںکہ سنت مدینے تاجدار نے سحابی جتنی دسی پر سمجھ نہیں لگی نظر مولا لینے علی سونیا اے جڑی جنگ ہوئی اے جڑی جنگ ہوئی سی تواڈے نال تہاڈا کی خیال اے آپ نے فرمایا وکانہ بکو امری نال تکے نہ اے میں جڑی عبارت پڑھن لگاواں میں پہلے شیعہ دی کتاب وچوں عبارت پڑھاں گا پھر سونیا دی کتاب وچوں پڑھاں گا شیعہ دی کتاب نہج البلاغا قران دا درجہ رکھ دی آخ دے نے قرآن تے غلط ہو سکتا ہے پر نہ بلاگا غلط نہیں ہو سکتی نہ مولا مشکل دے کول پوچھا گیا لجپالا لجپالا جی امیر معاویا دن جنگ ہو رہی تھوڑا کی خیال آپ نے فرمایا وکانا بدو امرنا ان نلتقينا والخوم من اہل الشام والظاہر وانا ربنا واحد ونبی جنا واحد ودعمتنا في الاسلام واحدا ولا يستزیدهم فی اما لا نستزیدهم فی الامان باللہ والتصدیق برسولی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا يستزیدوننا الامر واحد اللہ مختلفنا فيه بدمی عثمان ونحن منہم براؤن توجہ حیدر زوکن البلونا سبحان اللہ عبادت ترجمہ سنے سنیا جے عبادت ترجمہ سنے جے ہوے مولا علی نرمن والا میں امیر معاویہ نوں ہی مندا کیوں امیر معاویہ مولا علی نال لڑ کے ما دل ہو گیا تے علی کیا پیا فرماںدا ہے علی با فرماں دے وچاں ناں بدو امری فرمایا ساڈی اہل شام دے جنگ چھڑ گئی ہے چھڑ گئی حضور ایمان کفر دے اختلاف ہے وہ کافر ہو گئے نے یا تانوں کافر سمجھے نے فرمایا ناں ناں کافر سمجھے نے کافر سمجھنے بگا لےانے پگاؤ لینا بگا لے کا سمجھا جی فرمایا بساہر النر بنا واحد باپ نے فرمایا گوائیاں امیر دے ایمان دیا مولانے پہ دے فرمایا بساہر انا واحد باپ نے فرمایا واحد اللہ ہے اسلامی دعوت فرمایا او بھی دعوت دے فرمایا فرمایا میں علیہ نہیں آخنا اسا ایمان دی اندر او نانا اگے ہیں اور او پچھے نے نہیں نہیں نہ نا فرمایا نانا میں علیہ گل نہیں کرتا او پچھے نے میں اگیاں نہ ہی او اے آخ نہ ہی او اے آخ دینے کہ اسا گیاں علی پچھے آئے نانا پیار دینا سی پیار دینا سی وجد و امیر معاملہ اللہ تعالیٰ لو آپ سرکار دینا لے, مولا مشکل کشا دی جنگ ہو رہی سی روم دے پیغام اے آمیر اگر, اگر دس دس اے اے اے اے اے نفے خاطر وہ دنیا کے نفے کی خاطر وہ دنیا کے پیسے کی دی خاطر او دنیا کی دی عزت کے شہرت کی خاطر وہ مال کے دولت کی خاطر اسلام دشمنا یاریاں لانا اسلام دشمنوں کے نام رل جانا ایک مہینے جم ہو سر کتا آم دخم نہیں ہو سکتا وہ نبی گلام زخم نہیں ہو سکتا نبی دے پیار والے دخم نہیں ہو سکتا حضرت روم شاہ نے آخیا ہے اگر یہ تین فوج دی لوڑ ہوئے میرے دس میں فوج کلا ہا ہاں اپنے اپنے ادی والی نڑائی کر لے حضرت امیر معاویہ آپ سرکار نے جو ختم آپس کا معاملہ ہے یہ دو دے آپس کا معاملہ ہے جی تلی ول اک نال ویخیا امیر موبیا تری وجو ہے سجنا دردوکھل بولو نا سبحان اللہ آ اے درویش مولا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپ جلالت اگئے اپ نے فرمایا او میری علی نال جنگ ہو رہی ہے اے تے پھراواں معاملہ ہے تو وچ کون ہونا خبردار یہ تو علی دے خلاف گل کیتی علی دی امران علی ول بھڑیا کنال ویکھیاں اک ہور وی روایت آئی ہے کسی نے مکے وال حملہ کرن دا ارادہ کیتا ہے اپ نے اون دے وال خط فرمایا میں تے علی ویرا میںلی میں کے او فرما نے نہ اصا یہ سمجھ رہے ہاں کہ آسان ایمان اگے ودے ہوئے نہ وہ سمجھتے نے کہ اصان درگی ودے ہوئے المرواہ گل ایک ہی ہے گل ایک ہی ہےشمن ہے. ہے. نے اڑائی ہوگی کہ تم ہم میں جدائی ہوگی کہ تم ہم میں جدائی ہوگی المر واحد فرمایا گل تو ایک ہی ہے اللہ مختلف نا ہی بمی اسمان لڑائی کیوں چڑی ہے حضرت عثمان اے غنید اے قتل کا معاملہ ہے امیر معاویا سمجھتے میں شریق ہاں پر ونخ نو مینو پڑھا اللہ دی قسم ہے میں شریق نہیں ہاں میں شریق نہیں ہاں ہا تا کر کے اللہ وا دریق مولا دی قسم کر کے آنا وا وہ جدو چنگے سفیر وہ جیڑی مولا مشکل گشا آخری روایت پڑھ کے گل ختم کر لگا وا وہ جی مولا مشکل گشا اور حضرت یہ کلما پڑ دے, دے وہ کل بھی کلمہ پڑھ دے. دے کی بنے گا حضرت مولا مشکل کشاہ نے فرمایا قتلا جنت چان گے رہا میرا معاملہ امیر معاویہ کا معاملہ رب ربارگاہ رب پیش ہوئے گا فیصلہ میرے حق چاہے رب نے امیر معاویہ نو ماں فرما چڑ دو جی سفائیا جنہوں دی جنہوں فتح جنہ دیا دی دی دی دی دی دی خلاص اور بیان کرے کرے فرمان مشکل کرے، دے, دے بارے لہٰذا اگر انہ دی عظمت نو شان رو ہے، تاریخ دیا جھوٹیاں موٹیا رویت نہیں سمجھنا اس کنڈے لیا تیرا کنڈا رب دے قرآن دا ہے نبی دے فرمان باہر مان باہر مان باہر مان اللہ تعالیٰ دی بار اللہ تعالیٰ یار زندہ سبت باقی واخر